من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخل الباب یہاں سے اللہ رب العزت یہ بن اسرائیل کا اس وقت کا ذکر فرما رہے جب ان کا اللہ نے توبہ قبول کر دیا اور چالیس سال تک میدانی تی میں صحرائے سینا میں اللہ نے ان کو محصور رکھا تھا ایک بات کی انہوں نے نافرمانی کی تھی یہ سزا اس کے بدلے میں ملی تھی وہ بات یہ تھی کہ جب جہاد کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور موسال صلاحت السلام سے کہا ازہ انتب اور ابو کا فقوطلہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اور تمہارے رب مصعل السلام سے کہا آپ چلے جائیں اور قطال کرتے رہے دشمنوں کے ساتھ آپ جہاد کرتے رہے ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے ہم ہم نے نہیں جانا تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ان کو سزا دے دی میدانی تی میں جو کہ صحرائی سینا ہے وہاں ان کو محسور کر دیا اور وہاں چالیس سال تک اللہ نے ان کو اسی طرح رکھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ احسانات ان کے اوپر کرتے رہے اور اللہ نے بطور چھت ان کے لیے بادل کو اوپر کڑا کر دیا اور اس کے سائے میں رہتے تھے اور اسی طرح اللہ نے کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد ان کا توبہ قبول کر دیا لیکن اس میدانی تیس سے شہر جانے کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ شہر میں چلے جائیں قریہ میں وہ قریہ کیا ہے وہ بیت المقدس تھا وہ بستی کہ آپ بیت المقدس میں جائیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہاں سے جی بھر کے کایا کرے اور ساتھ ساتھ ایک حکم دیا اللہ نے وہ حکم یہ تھا کہ جب آپ اس شہر کے دروازے پہ داخل ہونے لگے تو آپ آجزی کر کے سر جکا جکا کر وہاں سے اب داخل ہو اور ساتھ ساتھ ایک کلمہ بتا دیا اللہ نے مغفرت کا کہ وہ کلمہ آپ پڑھا کریں وہ کلمہ یہ تھا کہ کو لو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ کہا کرے کہ حتتن یعنی اے اللہ ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں آپ سے مغفرت مانگتے ہیں تو یہ کلمہ کہا کرے لیکن انہوں نے وہاں بھی کیا کی گڑبڑی کی اس کے بجائے کہ سر جکا جکا کے وہاں سے دروازے سے داخل ہو اور آجزی کر کے داخل ہو انہوں نے سینے تان تان کے ادراضے پہ داخل ہونے لگے اور ہت تتل کے کی جگہ پہ دوسرا کلمہ انہوں نے اختیار کیا اور اس کے نعرے لگانے لگے حت تتن کو ہند بنا دیا اور ہند کہتے ہیں گندم کے دانے کو ہت کا کچھ مطلب ہے اور ہند کا کچھ مطلب ہے تو یہ مذاق اور تبصر کر کے وہاں سے یہ داخل ہوئے تو یہ عمل اللہ کو قبول نہیں تھا اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیا کر دیا ایک بیماری مسلط کر دی ان کے اوپر ہاں ان کی فسق کی وجہ سے جو کہ اوپر سے آسمان کی طرف سے آئی تھی وہ بیماری طاعون کی تھی ایسی بری بیماری تھی کہ گھنٹے کے اندر اندر ستر آدمی مر جاتے تھے تو کچھ لوگ ان میں سے مر بھی گئے اور کچھ بچ گئے تو جو تمسر کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیے دنیا سے یہ بھی اللہ نے وہاں پہ ایک سزا کے طور پہ ان کو سزا دے دی تو اللہ نے یہ ساری صورتیں یہاں کیا کرنی ہے بیان کرنی ہے اللہ فرماتے ہیں وعز قل ند کلو ہا دل جب ہم نے کہہ دیے بنی اسرائیل سے کہ تم داخل ہو جاؤ اس طریعے میں اس گاؤں میں یعنی بیت المقدس کے شہر میں کلو مین ہا ہے اور کاؤ یہاں سے جیسے یعنی جی بھر کر سش تم رغد جہاں سے تم چاہو تمہیں آزادی ہے تم کا سکتے ہو جی بھر کے کایا کرو خل البا بجن لیکن دروازے سے جب داخل ہوتے ہو تو داخل ہو جاؤ سجن حالت سیدے میں مطلب یہ ہے کہ آجزی کر کے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمے میں داخل ہوئے تھے تو وہاں اس نے آجزی اختیار کی تھی تکبر نہیں اختیار کیا تھا فرماتے وقول و حتا اور اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ آپ حت کلمہ پڑھا کریں یعنی اے اللہ اپنی گناہوں کی ہم مغفرت اور معافی چاہتے ہیں آپ سے اللہ فرماتے ہیں یہ جب کہیں گے تو نغفر القُم فتح تمہاری جتنی بھی لفزش ہیں تمہاری جتنی بھی غلطیاں ہیں جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کے ہم معفرت کر دیں گے اور ان کو بخش دیں گے اللہ نے فرمایا وسنز المخصلین اور ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو جو محسن لوگ ہیں جو احسان طلب کرتے ہیں ان کو ہم بدلہ دیں گے محسن سے مراد نکی کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ جو کہ نکی کی طرف آتے ہیں یا نکی کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو بدلہ دے رہے بدلہ کا مطلب یہ ہے کہ اور ان کو مزید زیادہ کیا دیں گے نکی کرنے کا ثواب دیں گے اور نکی کرنے کا توفیق دے دیں گے لیکن اللہ ربز فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس کہنے کو نہیں مانا اور اس پہ نہیں چلے بلکہ انہوں نے بالکل اس کے اپوزٹ کام کرنے شروع کر دیے سجدن کی جگہ پہ سینے تان کر کے دروازے سے داخل ہونے لگے اور اسی طرح ہت جو کلیمہ مخیرت کا تھا اس کو چھوڑ کر انہوں نے کلیمہ بنا دیا ہین کا اللہ رب العزت اس کا بیان فرماتے ہیں فب الدین غلاموں تبدیل کر دی ان لوگوں نے جو ظلم کیا تھا انہوں نے قولاً اس قول کو اس کہنے کو غیر اللہیقی اس سے تبدیل کر دی جو کہ وہ نہیں تھا جو ان سے کہا گیا تھا حید کا حکم ہوا تھا کہ یہ پڑھ کے آپ داخل ہو یہ پڑھا کرے اس کا نعرے لگایا کرے لیکن انہوں نے حیدۃ کہنا شروع کر دیا اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ نافرمانی کی کُلی نافرمانی تھی یہ شکریہ کی جگہ پہ یہ ناشکری کر کے داخل ہوئے پنزل علین ظلم اللہ فرماتے ہم نے اتارا ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا یعنی بیماری گندگی بیماری نازل کی اتاری منت سما آسمان کی طرف سے وہ بیماری کیا تھی وہ طاعون کی بیماری تھی اللہ نے ان کو طاعون کی بیماری پہ مبتلا کر دیا یہ کیوں مبتلا کیا بما قانو یفسقون اس وجہ سے جو یہ فسق کرتے تھے یہ ان کا اس کے نتیجے میں جو یہ نافرمانیاں کرتے تھے اور اللہ کی بات نہیں مانتے تھے تو اللہ رب العزت نے کیا کیا ان ظالموں کو اس کی سزا دے دی تو جب انسان اللہ کی نافرمانی میں اتر آتا ہے اور بالکل مقابلے میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو, کو کوئی نہ کوئی سزا دے دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا ٹٹور لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کسی میدان تیخ کے ایک اور نعمت کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں یہ دس نمبر پہ کیا ہے یہ اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اس کا تتمہ اللہ بیان فرماتے ہیں جیسے کہ پہلی نعمتیں اللہ کی طرف سے تھی کھانے کے لیے چیزیں آئی آسمان سے بعد پھر پانی کی بھی ضرورت پیش آتی ہے اللہ رب العزت نے ان کے لیے پانی کا بھی بندوبست کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی سے اس پتھر کو مارو پتھر کو مارا اس میں سے چشمے بہنے لگے یہ بارہ قومیں تھی بنی اسرائیل ہر قوم کے لیے الگ الگ, الگ اللہ نے اس پتھر میں سے چشمہ جاری کر دیا تو اس کا اللہ رب ذکر فرماتے ہیں وہ سعلی قومی ہی جب پانی کا طلب کیا موسی علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استفقا باب استفال ہے اور باب استفال میں خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں سین اور تا یہ طلب کے لیے ہوتی ہے طلب یا مصع السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی استثفا جیسے کہ سلاط استثفا بھی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ احناف کا ان کا رائے ہے کہ سلاط استثفا جو استثقا ہے یہ دعا سے بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی نماز پڑھنی ضروری نہیں ہے اگر پڑھی بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر دعا مانگ کر اللہ سے پانی یا بارش کا التجا کیا جائے تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی کافی ہے جیسے علیہ السلام نے صرف دعا آب مانگی تھی تو یہ احمد کی کیا ہے دلیل ہے فرماتے ہیں کہ جب السلام نے پانی کا طلب کیا اپنے قوم کے لیے فقول نظر ہم نے طریقہ بتا دیا کہہ دیا اس سے کہ آب مارے کل الحجر اپنی لاٹھی سے پتھر کو جب پتھر کو مارا اللہ رجح فرماتے ہیں فن فجارت من حسنت اور شرط آئینہ بس جاری ہوا اس سے اسمتا اور شرط یعنی جاری ہوئے بارہ چشمے پانی کے ایک اور صورت میں آتا ہے کہ فن فجرت کے بجائے فن بجس کلیما استعمال ہوا ہے فن بچس مفصرین لکھتے ہیں کہ فن ب کا مطلب یہ ہے کہ پانی وہاں سے پوٹنے لگا آہستہ آہستہ کم نکلنے لگا پانی کے وہ سرے دارے نکلنے لگے اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ فنفا پانی کافی مقدار میں بہنے لگا انتجار کہتے ہیں کہ جو چیز پوٹے اور زور سے نکلے اور اس میں کیا ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے اور وہ بڑی مقدار میں نکلتا ہے تو یہاں اور وہاں دونوں کلموں میں کیا ہے فرق ہے لیکن امام راضی رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں تطویق یہ ہے کہ شروع میں پانی جب نکلنے لگا تو کم تھا آہستہ آہستہ زیادہ ہونے لگا ایک تلی ہے اس بات کی کہ فن فج عند ان حاجت الناس پانی بہت ضرب مقدار میں بہتا تھا جب لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی اور فنسط پانی کم کم توڑا توڑا نکلتا تھا جب لوگوں کی ضرورت مطلب پانی ضائع نہیں ہوتا تھا اور جب ضرورت نہیں ہوتی تھی تو ایک صورت یہ بھی تھی کہ پانی بند ہو جاتا تھا جب لوگ آنے لگتے تھے تو آہستہ آہستہ بہنا شروع ہو جاتا تھا اور زیادہ ہو جاتا تھا تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے یہ بھی ایک خرق عادت کے طور پر اللہ کی طرف سے ایک معزت اور مصعل السلام کے ہاتھ سے جو کہ اس کی قوم کے لیے کیا ہے ایک بہت بڑی نعمت تھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بارہ چشمے وہاں جاری ہو گئے خدا علیماسم ہر لوگوں میں سے ہر گروہ کے لیے ہر قوم کے لیے ان کا مشرب معلوم تھا اور انہوں نے معلوم کیا کہ یہ مشرب فلان کا ہے یہ فلان کا ہے فلان یہاں سے پانی پئیں گے فلان یہاں سے پانی لیں گے تو تاکہ ان کے درمیان میں پھر اختلاف پیدا نہ ہو کیونکہ یہ آپس میں بڑے اختلاف رکھتے تھے اور ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے تھے تو اللہ رب الزت نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے بارہ چشمے ان بارہ قوموں کے لیے الگ الگ کیا کر دیے جاری کر دیے اللہ رب الزت نے فرمایا کلو اللہ ہی تم کاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے تمہیں مل رہا ہے کاؤ پیو ٹھیک ہے نا لیکن ساتھ کیا کرنا ہے اللہ تعاثل اور دم و تم نہ پیرا کرو زمین میں فساد پلانے والے یعنی تم فساد نہ پلاؤ زمین میں مطلب یہ ہے کہ فساد مچاتے مت پھر پھرنا فساد نہ مچایا کرو ٹھیک ہے نا زمین کے اوپر فساد نہ کیا کرو تو اللہ نے فساد کرنے سے ان کو منع کر دیا جیسے کہ تمہاری عادت ہے بنے اسرائیل سے کہا فساد پلانا فساد پیدا کرنا تو لہذا اللہ کی طرف سے ساری چیزیں تمہیں مل رہی ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے اللہ کے بڑے بڑے احسانات ہیں تمہارے اوپر صرف ایک بات یاد رکھے کہ اللہ کے زمین پر فساد نہ مچایا کرے اس سے اللہ نے روکا تو یہ من و سلوا اور اس طرح یہ پانی وغیرہ ان کے لیے مفت میں بغیر کسی خرچے کے نہ کوئی بل دینا ہے انہوں نے نہ کچھ دینا ہے اللہ رب العزت ان کے اوپر احسانات کئے ہوئے یہ رزق اللہ کے تاتے تھے لیکن اس رزق کی بھی انہوں نے ناشکری شروع کر دی اور مسال صلاط و سلام سے کہنے لگا کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کرو کہ زمین میں سے کوئی چیزیں سبزیاں وغیرہ اللہ اگا دے اور ہم ہمارا دل کر رہے کہ کوئی سبزیاں وغیرہ بھی کایا کریں یہ جو رزق ہے اللہ کی طرف سے مانو سلوہ کا یہ کہا, کہا, کہا کہ ہم اگتا گئے تھک گئے تو لہذا اللہ سے مانگو کہ زمین کو اللہ حکم دے اور ہمیں کوئی سبزیاں وغیرہ بھی اگتی رہے زمین میں سے تو اللہ ربرز فرماتے یہ اتنے ناشک کرتے ہیں جو کانا میں دے رہا تھا ان کو وہ عمدہ کانا تھا جو انہوں نے مانگا وہ تو عمدہ نہیں تھا تو یہ اتنے بیوقوف تھے یعنی عمدہ کانے کو چھوڑ کر غیر عمدہ کانے کی طرف یہ مائل ہوئے اور مانگنے شروع ہو گئے اللہ رب العزت اس کا واقعہ کہ کیا فرماتے ہیں بیان فرماتے ہیں وعیز قلتم یاد کرو اس وقت کو اے بن اسرائیل جب تم نے کہا مس علیہ السلام سے کہ اے دن ہم کبھی بھی صبر نہیں کریں گے ایک تعام پر صبر سے مراد اکتفا ہے ہمیں قینات نہیں ہے ایک تعام نہیں پسند اس پہ ہم اکتفا نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا کریں قدنٰ رب کا بس مانگ لے ہمارے لیے اپنے رب سے یو لنا ممّا تم بت الارض کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس چیز سے جو کہ زمین اگاتی ہے کس میں سے من بکلیہ اس کے سبزیوں میں سے وہ اور اس کے قصہ میں سے قصہ کہتے ہیں کیڑے وغیرہ یا کیڑا نما جو دوسری چیز ہے تو اس کو ہمارے لیے کیا کریں یعنی قصہ سے مراد ترکاریاں اور کیڑے وغیرہ وہ فوم اور اس کا فوم فوم سے مراد یہاں کیا ہے یعنی کوئی کہتے ہیں اس میں مراد گندم ہے وہ آدی اور اس کے دالوں میں سے دالوں کی قسمیں وبا صاحبہ اور پیاز میں سے تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے سبزیوں میں سے تو اللہ سے مانگے کہ ہمارے لیے زمین یہ چیزیں اگا دے اور ہم وہ کہنا چاہتے ہیں اور دل کر رہے اسے کہانے کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ علیہ السلام نے ایک بات پوچھی ان سے کہ تم بیوقوف نہیں ہو تم تبدیل کرتے ہو اس کانے کو جو کہ وہ بہتر ہے اس پہ جو کہ وہ بہتر نہیں ہے یعنی بہتر کو چھوڑ کر غیر بہتر کی طرف جا رہے ہو اس کو مانگ رہے ہو تو علیہ السلام نے کہا قولت تبدیل علیہ السلام نے کہا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو یہ بھی باب استفال سے ہے آ یہ حمزہ استقام ہے کیا تم بدلنا چاہتے ہو اللہ اس کہنے کو ہوا ادنا جو کہ وہ ادنا ہے کمتر ہے بلجی اس کہانے کے ساتھ ہوا خیر جو وہ بہتر ہے تمہارے لیے جیسے کہ کل بات گزری تھی ترن میں بھی ان کا علاج تھا اور بٹیر کے گوشت میں بھی اللہ نے ان کے لیے علاج رکھا تھا یہ بہت بہتر تھا تو سبزیاں وغیرہ کانا چاہتے ہو حالانکہ سبزیوں کا اتنی قیمت نہیں ہے جو گوشت کا ہے تو گوشت عمدہ کانا ہے اس کو چھوڑ کر آپ سبزیوں کی طرف آ رہے ہو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اس طرح بات ہے تو پھر یہ کانے یہاں نہیں ملیں گے ہاں جی یہ تو صحرا ہے صحرا میں یہ چیزیں کہاں ہوتی ہے تو آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی آپ جائیں مصر میں شہر میں چلے جائیں تو وہاں جو تم مانگتے ہو یہ چیزیں وہاں ملیں گی تمہیں چاہے وہ تم بازار سے خرید کے کائے یا تم خود محنت کرو زمیندار بنو زمینوں کو اگائیں اور زمینوں کو کاش کریں اور ان زمینوں سے اگا اگا کر یہ چیزیں آپ کایا کریں تو اللہ رب العزت نے ان کو وہاں مشقت اور ذلت میں ڈال دیا تو سب سے پہلے جو ذمہ کا کیا ہے یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل نے یہ نحوست ہو سکی انہوں نے اس زمینداری کے کیا کیا یعنی مطالبہ کیا حالانکہ یہ مشقت والا قسم ہے بہت مشکل ترین تمام ہوتا ہے پورا سال میں ایک یا دو فصلیں ہوتی ہیں انسان اس کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اور محنت کتنی ہے دن رات اس میں محنت کرنی پڑتی ہے تو یہ بھی بنی اسرائیل کی قسمیں سے تھے یعنی ان کے خواہشات میں سے یہ زمیندار وغیرہ یہ چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھی تم یعنی تم اترو شہر کی طرف چل پڑو اور شہر میں چلے جاؤ وہاں تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی جو تم مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی فائن الاکما سال تم بے شک ہے تمہارے لیے وہ چیزیں جو تم مانگ رہے ہو ان سبزیوں میں سے تو وہاں یہ چیزیں تمہیں ملیں گی فضوربق علی مزل اللہ فرماتے ہیں تو ان پر لگا دی گئی مہر ذلت کی یعنی اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا اور بے کسی کا سامنا کرنا پڑا ہاں جی اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسکنت کر دی مسکنت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو محتاج کر دیا بے کس کر دیا واب او بے من اللہ اور یہ گرفتار ہو گئے اللہ کے غضب پر یعنی اللہ کا غضب ہوا ان کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہوئی ان کے اوپر اللہ نے کہا کہ یہ اتنے ناشکرے شکرے ہیں کہ ہر چیز میں تیار دے رہا ہوں اور اس کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں ناشکری کر رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو مشقت اور محنت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اللہ کا غضب ہوا ان کے اوپر غالی کا یہ غضب اللہ کا کیوں ہوا ان کے اوپر یہ اس وجہ سے کہ بے شک یہ جو تھے قانو یک فروبی آیا اللہ یہ انکار کرتے تھے اللہ کی نشانیوں کی یعنی اللہ کی جو قدرت کی نشانیاں ہے اس کو نہیں مانتے تھے حق بات کو نہیں مانتے تھے اور غیر حق کی طرف چل پڑتے تھے اور دوسری غلطی ان کی تھی وہ اقتلون النبیین اور یہ قتل کرتے تھے انبیاء کو انبیاء کو قتل کرتے تھے لیکن کس طرح قتل بغیر الحق بغیر حق کے یعنی جو حق ان کے لیے نہیں بنتا تھا اس طرح یہ بغیر بلا وجہ بلا کسی جرم کے انبیاء کو پکڑ پکڑ کے قتل کرتے تھے یہ بھی ان کے اندر کیا تھی اور بڑی بدماشی تھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دو خرابیاں تھیں اس کی وجہ سے اللہ کا ان پر غضب ہوا اور غصہ ہوا بیما آسا ہوا کہ اس وجہ سے بھی تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ تھے تجاوز کرنے والے یہ ہمیشہ زیادتیاں کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا یعنی اپنے غضب کا اظہار کر دیا جب انسان ان حدود تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ پھر اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ناراضگی کا کیا کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں اس کے بعد ہے ان الذین امن والذین اللہدین حاد یہ انشاءاللہ پھر کل سے پڑھیں گے یہاں تک انشاءاللہ سبق کافی ہے آ, کسی کو کوئی سوال ہو ذہن میں تو وہ آپ لکھ کے بیچ سکتے ہیں ان شاء اللہ یہاں تک ہم بس کرتے ہیں کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے ذاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ و